اعوذ <سؤال> <سؤال> <سؤال> باللہ من <والشيطان> الشیطان <الرحيم> <سؤال> بہین جسم اللہ الرحمن <وحل> الرحیم مال <عزیز> بہین <امان> آج انیس <عزاد> ستر <عزاد> کی سولہ تاریخ ہے اور درسک پرانے کریم کا آغاز سورہ ان کی پچیسویں آئٹ سے ہوتا ہے فور اوور ٹوینٹی فائیو چار پچیس اس میں اطلاع وار کو میری غیر حاضری کی وجہ سے در نہیں ہو سکا تھا ایک دوست نے کہا ہے تمہاری متعلق کہ تمہاری, تمہاری بخیر مراض پر تاہمین تمہارا دلی استقبال کرتے ہیں اور انہیں امید ہے کہ تم نے یہ چھٹی انجوائے کی ہوگی میں آپ آغاز کا شکر گزار ہوں پہلا شکریہ تو نہیں تھا کہ آپ نے میری چھٹی منظور کر دی ٹوگر ہے تو میں بغیروں سے بھی راقت آیا اور یہ چھٹّی جو تھی انجائے تو میں نے کی لیکن پچھلے اتوار کو آپ احباب سے جی طور پہ میں الگ نہیں تھا اتوار میں نے ایسے ہی گزارا اتوار کی صبح جیسے درس میں ہوتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ پھر ہمیں جمع ہونے کا موقع میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان عظیم سمندروں اور مقدس دعاؤں کے لیے جو میرے لیے آپ احباب کے دل سے نکلتی سلسلہ کلام آئیں زندگی کے متعلق چلا رہا اور جیسا میں نے شروع میں اور کیا تھا کہ پرانے کے دن میں تمدنی زندگی کے بڑے اہم مسائل کے متعلق اصول ہی دیے ہیں زیادہ تر جزیات نہیں دی لیکن آئیلی زندگی کے متعلق آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر تقسیلات اور جزیات دیتا چلا جاتا ہے یا اس كے مزدیک اس مسئلہ تو انسانی سمدنی زندگی میں بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے اور بات ہے بھی تھی گھر کے اندر کی زندگی جنت کی ہو انسان باہر کی زندگی میں ہی بہت کچھ کر سکتا ہے اور اگر اس کا دامن سار بار جھاڑیوں میں الجا رہے تو ساری عمر چادر کو ان کا چڑانے میں ہی بدل ہو جاتا ہے چادر بھی پھٹتی ہے انگلیاں بھی زخمی ہوتی رہتی ہیں جھاڑیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہمید اس خدا کی طرف سے جس نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے میری بیوی بھی نہیں ہے بچے بھی نہیں ہیں اس کے باوجود اسے ہماری بیوی بچوں کا اتنا خیال ہے کہ اس کے لیے بڑی تسکیل سے وہ آم دے رہا ہے اس سے انسان کی خانگی زندگی کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے بات نگاہ کے متعلق مطلب چلی آ رہی تھی کریں گی راج قائم ہوتا ہے کہ لن پتا تو مُلموں میں نا تعلمی تو اس میں مانے تم بادو قلم دان آج پوری ہی مجھے بناوت کر دینی چاہیے سن کے ہونا تو اس میں آد ہ آننا ادھوڑا ہلنا فلم ما من العذاب من خیر اللہ ہو وکیل الرحیم دو تین چیزیں بڑی اہم بنیادی اس میں آگے کہا یہ تھا کہ ایسا میں نے ابھی حل کیا ہے کہ شادی کے لیے جب اپنے جوڑے کا انتخاب کرو تو اس میں مقدم کی لکھو کہ مزاج تدیل متقدات تبرات نظریات کل و گا کہ ہم آہنگی یا کریں ہم مزاجی نہایت ضروری ہے کسی سے یہ جوڑا جوڑا بنتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے ذہنی قلبی سطح ایک ہونی چاہیے نیا دینے کی لیکن کہا کہ اگر ایسی صورت نہ پیدا ہو دشواری ہو جائے اس سطح کی پرانے کریم نے دو کیٹیگری کی ہیں اس معاشرے کی جس کا ذکر چلا آ رہا ہے جو ظہور اسلام کے وقت اربوں کے یہاں عام پاس عورتوں میں اس نے کہا ہے محسنات آزاد عورتیں بیگمات گھروں کے اندر کلچر فیملی اور ان کے مقابلے میں مامالا کا پہنانوں کو گھروں کے اندر لوڈیاں اور غلام میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں ان کا ذکر آتا ہے اس کے مقصود اس زمانے میں جو موجود تھے غلام اور صرف وہ مقصود ہیں آئندہ کے لیے پرانے کریم نے غلامی کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے لیکن اس زمانے میں جو موجود تھی ان کا مسئلہ بڑا اہم تھا معاشرے کے اندر وہ یہ نہیں تھا کہ گھر کے اپرادھ مثلاً ہم دس ہوتے ہیں ایک ملازم یا ایک ملازمہ ہوتی ہے ان کے ہاں تو کیفیت یہ تھی جیسے اب بھی ہمارے یہاں بہوں کی زندگیوں میں عام طور پر اور شہروں میں بھی وہ جو پرانے دور کے نواب چلے آتے ہیں گھر میں نیم بھی اکیلے کیوں نہ ہو دس دس بیس بیس نوکر اور گاؤں کی زندگی کے اندر تو وہاں سفر اور برائی کا معیار یہ ہوتا تھا کہ ان کے ڈیرے پہ ایک لام لگی ہوئی ہوگی اردو کے یہاں بھی مسافرت کے لیے بھی یہ بات تھی جتنے زیادہ غلام اور لاؤلیاں کسی کے ہاں ہوں تو اتنا ہی بڑا کردار دینا جاتا تھا اور ویسے ان کی معیشت کا بھی اس داروبار تھا یہ غلام مزدور ہوتے تھے ان کے ہاں کے جو ان کے تمام باہر کے کاروبار کرتے تھے کاشتکاری بھی کرتے تھے کام کاج بھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اور یہ لیا گھروں میں یہ ملازموں, ملازموں کی طرح کام بھی کرتی تھی بادشاہوں کی طرح رکھی بھی جاتی تھی اور ان کی خاصی بھرمار یہ تھی وہ قرآن کے سامنے جنہیں آہستہ آہستہ وہ جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل تھے انہیں وہ آزاد کرتا گیا ان کی شادیاں آپس میں کرتا چلا گیا وہ جو ایسے نہیں تھے ان کو خاندان کا جلد بناتا گیا کنہیں لڑکیوں کو یہ جو گھر کے اندر خادمائیں تھیں لوڑیاں تھیں اور تھوڑے سے وقت کے بعد اس طرح سے ایبزارب کر دیا خاندانوں کے اندر یا انہیں آزاد کر دیا لیکن ایک چیز کو تو سامنے رکھنے کی ضرورت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقامات ایسے ہیں کہ جن سے غور کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے واقعی یہ کلام انسانوں سے اوپر کی کسی پر چشمہ علم کی طرف سے آیا ہوا ہے عام طور سے آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں ریفارمر جب اٹھیں گے تو وہ جذبات سے کام لیں گے تھا یہاں پہ اگر خالص جذباتی چیز ہوتی تو جب یہ کہا گیا کہ غلام اور آزاد انسان ہیں اور انسان ہونے کی وجہ سے جب ہاں واضح التقرین ہے ان میں مفادات انسانی ہے تو اس کے بعد کسی معاملے میں بھی ان میں نہیں رکھنا چاہیے تھا جذبات کا یہی تقاضہ تھا لیکن جب آپ فیکٹ کو فیس کریں گے حقائق کی جگہ جذبات کی جگہ حقائق کو سامنے لائیں گے تو پھر آپ کو اس مسئلے کی پوری مختلف پہلوؤں کے اوپر غور کرنا پڑے گا قرآن کے سامنے یہ چیز تھی کہ اقداماتی انتخاب کے لیے ذہنی ہندی سطح کا یکساں ہونا نہایت ضروری ہے اور یہ سیڑھی سی بات ہے کہ اس معاشرے میں بھی یہ جو آزاد عورتیں تھیں ان کے مقابلے میں یہ جو غلام چھوٹیاں تھیں سکتی میں نے چھوٹری کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جب آپ کے ہاں یہاں یہ میں ازم کا اور نزادی کا تھا یہ جو خادمائیں تھیں خادمائیں بھی نہیں خاطم کی جو عورت یہ سوتی ہے چار دنوں پہلے غلاموں پر ہم تبری کر سکتے کہ ان کی ذہنی سطح کیا ہوتی تھی سوئی جا سکتی تھی یہ نہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر کوئی تباوت تھا لیکن وہ کتنی دسموں سے کتنی سدیوں سے غلام ابن غلام اس ماحول میں وہ پرد پا رہی ہیں نہ تعلیم نہ تلبیت ان کی نہ ذہنی سطح ان کی وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو انسان سمجھتی نہیں تھی ان کو سمجھنے دیا ہی نہیں جاتا تھا کہ وہ انسان ہے تو یہ تو ایک حقیقت تھی نا کہ ان کی ذہنی ثقافتی کلچرلی سطح جو تھی اس آزاد معاشرے کی عورتوں سے بہت سست تھی اب یہ آزاد مرد जब कुरान ने हम आहंगीय टीकरों नजर कहा है तो इंतहार में यकीन वो उसी औरत को अपने लिए सुनेगा जो जही तौर पे, कामजुन जैनी तौर पर एक सतह के ऊपर हो और वो जो रौलियाँ थी ये तो जैनी तौर पर उस सतह नहीं थी मैंने अर्ज किया है की कि अगर खालस जजबाती तौर पर जो रिश्वाद नहीं उठता तो लोग ये कहता जमाइा सा इंसान जगता है मसाजा इंसानिया का टका यह है کہ جب یہ چیز کہہ لی گئی ہے کہ جب غلام غلام نہیں رہیں گے گانیاں نہیں رہیں گے تو زندگی کے کسی شعبے میں بھی ان میں کوئی قریب نہیں کی جائے یہ دار تقریر ہوگی اس کے بعد تین چار شعر ہوں گے لیکن قرآن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ انسانیت کے سارے حقوق تقریر احترام وہ سب میں دیا جا رہا ہے لیکن وہ سب کی سکتا ہے نا کہ یہ جو موجود ہیں ان کی ذہنی قلبی نگاہ کی فطا جو ہے وہ اتنی ان نہیں ہے کہ ایک ذات کی حیثیت سے گھر کے اندر تم چیز رہو گے اور کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس حیثیت سے ان کو رکھنا بھی نہیں کہا یہ ہے اس معاملے میں کہ اگر یہ پوچھ پیدا ہو جائے کہ یہ جو اب آزاد مرد اور آزاد عورتیں یہ ایک گروہ کو کہہ رہا ہے غلام اور جو غلام یہ لونیاں یہ معاشرے کا ایک دوسرا گروہ بن گیا انسان ہونے کی حیثیت سے پھر دوسرے مساوات ہے اور احترام یکساں ہے مدارس جو ہے وہ تو قرآن نے خود بھی کہا ہے بط الم درجات انسان ہونے کی حیثیت سے یکساں احترام کے قابل ہر پرد انسانی لیکن مدارس جو ہے وہ امال اور جوہر داتی کی بنا پر قائم کیے جائیں گے مدارس کا تصاویر ضرور رہے گا سوسائٹی کے اندر तो کر کے تو کہا یہ کہ چونکہ اس وقت ان کی فتح یہ ہے کہ بڑی ٹرسٹ ہے اس لیے یہ سیکھو کہ اپنے فتح کے اوپر ہم فکر ہم مزاج ہم اہنگ اور کے جو ہیں ان کو قابل کر رہے گی لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو کہ کہا کہ یہ شکل نہیں پیدا ہو سکتی اور اگلی چیز ایک اور کہ اور اور تمہاری اپنی کیسی یہ ہو کہ تم اپنے سے شاید ضبط نہ رکھ سکو دو شرطیں تو پھر یہ ہے کہ ان میں سے یہ جو ہیں یا لئے ہیں ان میں سے ہفتے پسند شادی کر دو ان کے ساتھ میں کہا کر لو ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت شادی کرو بیوی کی طرح اسی طرح سے لہر ادا کرو بالکل حقیقت بیوی کی ہوگی بالکل جیسے ازاد عورت سے شادی کی ہو گئی باقی اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوگا دونوں میں انتخاب کے ویسے اتنا سوچ لو کہ تمہاری سطح جو ہے یعنی یہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو سکے گی یہ ایک برتبیل سے کہتے ہیں کہ اگر وہ سورت نہ ہو دو شرطیں یہاں جہاں قرآن قرار دیس تو وہی دو کہ تمہارے سطح کے برابر جو ایک عورت ہے اسی کے ساتھ شادی کرو ایسی کی صورت نہیں اور تمہیں یہ کیفیت ہے کہ شادی نہ کرنے کی صورت میں تمہیں اپنے متعلق یہ چیز ہے کہ شاید میں اس سے کوئی لفظ سرزب ہو جائے تو پھر ان میں سے کسی کے ساتھ تم شادی کر لو اور اس کے بعد ہے وہ عام تقبیر خیر د یاد رکھو اپنے متعلق تم یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم بدم کر سکتے ہو یا نہیں انفرادی طور پر لیکن تمہیں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر تم اپنے ہاتھ سے وقت کر کے عزت رکھو اور نہ لچا کرو یہ بہتر ہوگا تمہارے گھر اب یہاں بھی قرآن کے لیے یہ کہنے کے باوجود کہ انفرادی کیسز جو ہیں اس میں تم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ ابھی تمہارے اندر اتنی تربیت اسلام نے پیدا کی ہے یا نہیں کہ تم ان جنسی جذبات کے اوپر کنٹرول رکھ سکو گے قرآن کی تربیت تو وہ طے ہے کہ اس کے بعد مومن کی جب اس نے شک یہ بیان کی مرد اور عورت کی کہ وہ اپنی اسمت کی مساجت کرنے والے ہیں تو اس نے یہ بتا دیا کہ اس تربیت کے زب سے نبسی یہ کہ ہو سکتی ہے کہ انسان کبھی لفزش کے اندر مقدار نہ ہو لیکن بعض پر ابتدائی اسلام کی ہو رہی ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کا فیصلہ خود کرو اور اصول میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کنکیٹبلٹی ہے نہیں ہے مجسم اگر ہم آمنی کی صورت مجسر نہیں ہے تو پھر اگر تم اپنے آپ سے کنٹرول رکھو رکھو تو یہ زیادہ بہتر یہاں یہ بات بڑی اہم آ گئی یہاں تو میں اتنے ہی کہا ہے ان سب صبح نور کے اندر بھی یہ بات آئی ہے بتی ٹوینٹی فور اوور تھرٹی ٹو بالکتا سے زندہ دال کے جمنا نکاح جن کے لیے نکاح کی صورت نہ پیدا ہو سکتی ہو وہ اپنی عقت کو محسوس رکھیں ربط سے کام لیں کنٹرول کریں اس کے اوپر یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو بہرام نے بیان کی اور آج کے دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے بدقسمتی سے مغرب کے مادی تصور حیات کے مقابل جو بالکل اینیمل سطح کی حوامی سطح کی زندگی سکھاتا ہے انہوں نے جن کی آپ کو اتنا بدلغام پر بھی ہے نے کیا تھا کہ حیوانات کی اوپر تو فطرت میں خود کنٹرول رکھا ہوا ہے تو وہاں تو یہ تین بدل گاہ ہو نہیں سکتی ان قانون کے اوپر قانون کے روپ سے ایک ایک کا ایک کنٹرول ایک حدود یہ متعین کی انہوں نے جب ان حدود کو اٹھا دیا تو یہ کہنا میں سمجھتا ہوں حیرانات کی تجلیل ہے ان کی تحقیق ہے کہ وہ حیرانی سطح میں پہنچ گئے حوانی سطح تو بہت اونچی ہوتی ہے ان کو یہ تو کوئی مانگے نہیں کس سطح جو وہ چاہوں گے دلیل اس کے لیے یہ دی جاتی ہے چینئی صاحب یہ جذبہ اتنا شدید ہے پہلے اس حصہ تو نہیں ہو کا وہ کہتے کہ لگائے نہ لگے وہ تو, تو جب جیتا ہے بلا دیتے ہیں لیکن اگلا حصہ جو اس بڑے ضرورت سے بتا زمین سے بجائے نہ بنے ٹھیک ہے جوڑے بھی ڈائرنگ آدمی آپ لائبریری بلا رہے تھے تو, تو بجائے نہ بنے اور بدم کی سمندرزہ ہوا ہمارے یہاں سائیکل हुआ کا بہت بڑا امام का جس کو کہتے ہیں ایف آر ایو ڈی مشہور ہے نفسیات کا ایمان اس میں جو ایک نفزش کھائی ہو جس کا فکر بلند ہو اگر اس کی نفزش جو ہوتی ہے وہ بڑے دور رس نتائج ادا کیا جاتی بہت بڑی بلند فکر کا یہ انسان تھا اس نے آپ کے معاملے کے اوپر جو بتاؤ اس کے لوگوں کے تحتیب تھی تو اس کے مطابق یہ خیالات عام کیے کہ صاحب یہ جذبہ اس کی تو سیٹسفیکشن نہایت ضروری ہے اس کی تسلیم بڑی ضروری ہے جس سے کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا کوئی ضابطہ نہیں ہونا چاہیے کوئی تحریر نہیں ہونی چاہیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے ذرا سی بھی کہیں رکاوٹ اگر زیادہ ہوئی تو لمیشن زیادہ ہو جائیں اس کے اندر کمپلیکس زیادہ ہو جائیں کے اندر ساری اس کو بنا لکھتے ہیں کہیں کسی نے کہا کہ ساتھ دیکھنے جھوٹ بولا اس نے کہا کہیں جذبہ تسلی جنسیاتی جذبے کی تقسیم کے اوپر کوئی چیزیں یہ ماں باپ کے وہ کہتا ہے کہ جن کی جذبے کی تسلیم ہے وہاں ہو کے پر ایک بڑے دماغوں سے گردن والا انسان کیا کر جاتا ہے سارے معاشرے کو وہاں پہنچا گیا میں یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ حوالی سطح پہ پہنچا گیا حوالہ دور در کر دیں گے اس سے مشن کا بھی دوں گی ہمیں بات اب بالکل سے بھی بات ہے اب اس کی حد بھی دلیل اس سے بھی ہوتا ہے تو اس جذبے کے اوپر ذرا سی بھی پابندی کو آج کی تو اس کے بعد ہمارے ہاں کے نوجوانوں میں بھی وہاں تک پڑنے کے بعد یہ باتیں آ سے ان پیدا ہوتے ہیں لگتی آتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں آسادی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں انسان کاغل ہو جاتے ہیں نروشس ہو جاتی ہیں وہ پوچھو میں کیا کیا چیزیں سے چلتی ہیں ترآن ارد کر برائیڈ کی یہ سیری جو ہے یہ مدت ہوئی ایکسپلور ہو چکی ہوئی خود اس کے جو ساتھی تھے ایڈر اور جونگ دل جن خصوص جنگ خود اس کے ساتھیوں نے اس کو تلاش کیا اپنے الگ آئیڈلوجی کے اسکول کائن کیے اور اس کی اس کی ہو رہا دی بالکل ایکسپلور کر کے رکھتی ہے نکلنے کے لیے بکس اور یہ لوگ بھی اس سے کم دردے کے فیگری طور پر گنا نہیں تھے بلکہ یوم تو بہت اونچے پیدا جاتا لیکن ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا دونوں کوئی شخص پتوڑے سے ٹوٹی ٹوٹتا ہو تو وہ نظر پہ آتا ہے پہلے لیکن آواز اتنی بہت بڑھ میں پہنچتی ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو کھیلوڑ ہوتی ہے اس کی آواز بڑی دیر میں جہاں پہنچتی ہے یہاں سائڈ کی جیوی جو ہے وہ تو عام ہو رہی ہے ابھی جنگ اور ایڈلر بھی جو کچھ کہا ہے وہ یہاں عام نہیں ہو رہا یا شاید یہ بندہ اس کو رو ہی نہیں کرنا چاہتا تینوں نئے یہ چیز آ کے باوجی کہ بالکل غلط رہتا ہے یہ جن کی جذبہ روک اور پیاس کی طرح یہی ہے پیاس تو یہ کہتی ہے نا کہ انسان کسی کام کے اندر جلد ہو پیاس اب خود لگنی شروع ہو جاتی ہے پیاس لگانے کے لیے آپ کو کچھ خیال نہیں کرنا پڑتا کہ مجھے کچھ پیاس بھی لگنی چاہیے بھائی وہ خود لگتی ہے آپ پیاس لگانے کا انتظام نہیں کرتے کام میں جلد ہے تو وہ اور تیز ہوتی چلی جاتی ہے کہاں کیسی ہے زیادہ کر دیتی ہے کہ آپ وہ کام کر نہیں سکتی چھوڑنا پڑتا اس کے بھی اگر آپ مصر ہوتے ہیں آپ کی صحت کیسے پڑتا اور اگر دو تین دن تک پانی نہ پیے جائے موت موت کیا ہو جاتی موتی بھی ہی کرتی ہوتا یہ میں آج خود چیزیں جو جی لگتی ہیں اور نہ جب تک ان کی تقسیم نہ کی جائے یہ بجتی نہیں یہ ہیں کہ لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے انہوں نے کہا ہے اور تجربہ ہے کہ جن کی جذبے کی یہ کفیت نہیں ہے اگر آپ خیال اس طرف نہیں لے جاتے یہ اب خود بیدار ہوتا ہی نہیں جیڑ سے کہیں زیادہ پریکٹیکل کیسز وہ اپنے سامنے لائے اور انہوں نے یہ چیز ثابت کی کہ وہ شخص یہاں بڑی غلطی کر دیا ہے وہ اسے اس انسٹیٹیوٹ کو جھوم کو پیاس کی طرح اس میں فکری سمجھ اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس طرح مثلاً پیاس والا تعلیم نہ کیے تو کئی بیماری لگ جاتی ہیں حتہ کی آخر میں جا کے وہ مر ہی جاتا ہے اس نے جن کی جذبے کو اس طرح سمجھا کہ جی بالکل غلط بلک سمجھیں جن کی جذبے کی جباری خیال کے بغیر اب صرف سو ہی نہیں سکتی اور اس نے کہا کہ یہی چیز ہے آج اس کو کنٹرول میں رکھی ہے خیالات کو جو رات जाएगी। تو یہ آگ کری جائے گی اور یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ اسے خیالات کی رو سے بھڑکاتے جائیں اور پھر اس کا ہیلدی سب کا سامان دام نہ تو جائیں بھی لگیں گی آسادی کمزوریاں بھی پیدا ہو جائیں گی نروسس بھی ہو جائیں گے آپ کمپلیکس بھی پیدا ہو جائیں گے لیکن یہ چیز کہ اس پہ کنٹرول نہیں رکھا جا سکتا اس نے کہا بالکل غلط ہے انہوں نے کہا یہ خیالات کی چیز ہے اور اگر خیالات کے اوپر کنٹرول رکھا جائے تو یہ جذبہ کبھی ذیداری نہیں ہوتا اور اگر یہ چیز کنٹرول میں رہے تو اس کی تسکیم نہ اس کی تسکیم نہ کرنے سے نہ کسی قسم کی کوئی بیماری لگتی ہے نہ نفسیاتی عوائد پیدا ہوتے ہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا قیمتی سی جذبہ ہے اتنی بڑی میں انسان کی اندر پیدا کرتا ہے کہ اگر اس قوت کو ماسوز رکھا جائے और सेविलाईजेशन जिसे कहते हैं इन तवानाइयों को तलीमी मकासद की तरह डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो कहता है कि इंसान इतना कुछ कर सकता है कि आज आप तब्र भी उत्पाद कर सकता ऐसी तोानाई जो इंसान के मिशन एक इंसान पैदा कर सकती है उन्होंने कहा है कि इस तवानाई को اس حوالی سطح سے بلند انسانی سطح کی عمر ڈے جائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ کس قسم کی کے تخلیقی مراحل پیدا پتل جاتا ہے انسان وہ خود ان نہیں سوچ سکتا کہ میں یہ کچھ کر سکتا تھا ایک اسوانائی کو ضبط کرنے یہاں پہنچتے ہیں وہ لوگ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ وہ جو چیز خود وہاں سے سیلاب کی طرح آتی ہے وہ ہمارے ہاں کے نوجوانوں کو بہا کے دے جاتی ہے نہ یہاں ان کی صوری تعلیم کا تو انتظام نہ تربیت کا انتظام نہ یہ چیز کو بتایا جائے کہ بابا یہ بڑی پرانی بات ہو چکی ہے اب دیکھتی ہوں یہاں کیا ہے میں نے اپنے ہاں کے نوجوانوں کو تو ان کے رائٹ کے مطلب باتیں کرتے ہوئے تو بے شمار کسی سے میں نے گا رقبت کی بات نہیں سننے بھی آج کی تاکیف آپ کے की ہاں کی سائیکولوجی کی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو جذبہ ہے اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے خیالات کے قابل اور چودہ سو سال پوز تک قرآن میں یہ بات और تو के اور پریاس کے لیے تو اس نے کہا کہ اس پرالی तो तुम پیدا ہو گئے تو تم حرام خا کے جان بتاؤ جنسی جذبے کے متعلق مطلب اس نے پتہ نہیں تھی کہا کہ اگر یہ سورت زندگی گیا ہے بچے نقصان کام دو اگر اس دب سے مطلب یہ عوارت پیدا ہوتے نفسیاتی اس میں پیدا ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دب سے مچ کام دو یہاں پیاس اور بھوکے مزید کہا ہے کہ ایسی صورت اگر پیدا ہو گئے تو حرام تک کی اجازت ہے اس کے لیے بھی وہ اس قسم کا راستہ بتا دو تو سلیکٹ فیکشن ہے دونوں کے اندر یہاں کوئی طرح کی حالت اس نے بیان نہیں کی اس لیے کہ اس پہ اختیار نہیں انسان پیار کو بھوک ڈگتی ہے تو اس پہ اختیار نہیں تو لگے نہیں اور جب تک آپ اس کی تسلیم کا انتظام نہ کریں وہ بھڑکتی چلی جائے گی بیماریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی موت واپس ہو جائے گی قرآن نے خود ایک کر دیو ہے استفنا کر دیا ان جذبات نے اور ان جذبات کے اندر یہاں کہا ہے کہ اگر جائز طریقے کے اوپر اس کی سیٹسفیکشن اور تقسیم کا سامان مجسر نہیں آتا اس سب سے کام دو ضبط مقب سے کام دو کنٹرول کرو کس چیز کے خیالات کا عظیم چیزان آپ غور کیجیے گا میں نے کہا تھا کہ آپ قرانی تاریخ اور دور حاضرہ کے حضرت جہاں انسان کے پہنچتے ہیں ان کو سامنے رکھیں تو پھر قرآن کی عظمت سامنے آتی ہے آپ آج کے یہاں کی و تفریح نے یا تو خدا فرف نے یہ کہا کہ یہ دل کی جذبائی شبر من ہے آگم کو دشتے نکالنے کی وجہ بات ہی ہوئی ساری برائیوں کا سرچمہ یہی کی جن کی جن لہذا تجربہ کی زندگی غیر متحر زندگی یہ خدا پرستیوں کی زندگی ہے جسے رہبانی کہتے ہیں پرانے کریم نے سورہ حدیب کے اندر یہ کہا تو کہ غلط ہے یہ بات ان لوگوں کے اپنے ذم کی اختلاف کی جو انہوں نے کہا کہ خدا پرستی کا یہ راستہ ہے پہلے تو یہ غلطی تھی اور اس کے بعد پھر اسے نبھانا سکے نبھانا سکے تو مناسب شروع ہو گئی اس کی وجہ سے ہزار اواروں کے اندر پیدا ہوئے کچھ نا دیکھنا چاہیے رہبانیت اور خانداری کی زندگی کو کتنی زندگی میں سمجھنا بات ادھر گایا ہے ادھر لانے کے بعد یہ کہا کہ یہ نہ نہیں لینا کہ یہ بھی ایک جذبہ جزبہ بھوک اور پیاز کی طرح ہے کہ اس پرانی حالت اس میں پیدا ہو سکتی ہے کہ جائز اور حلال جو ہے مجسمہ نہیں ہے تو ناجائز اور حرام جو ہے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے قتل جو دستہ اس کی شن کا نہیں ہے ایسی صورت نہ پیدا ہو کہ سب سے کام دو کنٹرول سے کام دو اور اس کا طریقہ سالات کے اوپر کنٹرول رکھیے اس جذبے کے اوپر خود کنٹرول ہو جائے کہ لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے والی بات یہ ہے جو دوست نے اوپر کنٹرول رکھو اس لیے یہاں یہ کہا یہ اجازت بھی یہاں تک دے دی کہ دائز طریقے کے لیے ٹھیک ہے اگر تم سمجھتی ہو تو نہیں مجھے ضرورت ہے نکاح کی ذہن میں رکھ لو انکم کیسبلٹی ہوگی تمہارے مزاجوں کے اندر کلچرڈ ایجوکیٹڈ لڑکا ایک بمار لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی دیجیے کتنی ہی کاشن کی ہونا ہو اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ایک تفاوت رہے گا دوسری تو ہم دونوں کے اندر زب نہیں بن سکتے ہیں یہ عدم مسالات نہیں ہیں بائڈ رکھیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ علم والا اور دو علم دونوں برادر نہیں ہو سکتے ये है इंसान होने की असियत में तश्लीफ और बदलाव दोनों इंसान होती है कभी उनको आपने व्यक्त समझाए दोनों को एक तथावट रखना पड़ता है उनके अंदर आर्म और जाय में रखना पड़ता है कल में और दवा में रखना पड़ता है और फिर जब आपने विवर में, में भारणा हो तो उस वक्त को जो आपकी जरूरत कैसा अजीज कैसी उन्दा देता है पुरान انتخاب کے لفظ ذہنی کلچر جو ہے ثقافت جسے آپ کہتے ہیں ذہنی اور فل کی سطح جسے آپ کہتے ہیں خیالات کی ایک ہم آہنگی جسے کہتے ہیں اسے ذہن میں رکھو اگر ایسی صورت یہ بارڈر لائن کا کیس آ گیا تم اگر انفرادی طور پر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی اتنا اپنے اختیار نہیں ہے تو وہ کرتا ہے خرچی الن اگر اسے خدشہ ہے اس کے متعلق शायद वो उससे जबदुस्त हो जाए तो फिर ये देख ले फिर ये तो न करे इस शादी का नतीजा वो हम आहंगी होगी इसका तुम्हें कुछ जुर्माना अदा करना पड़ेगा वहाँ और इसीलिए हम ये कहते हैं कि वहां तस्वीर का तुम क्या सकता अरे भाई कुछ मुश्किल नहीं है नामुमकिन नहीं है اگر اپنے آپ سے ضبط رکھو گے بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے خیالات کی تربیت کرو اور یہ جو عزم توازن کی زندگی مشکل تو پیدا کر رہے ہو اتنے جو مشکلات تمہارے ہاں آئیں گی دشواریاں پیدا ہوں گی تو اس سے کہیں زیادہ ہیں ان کا دیر وہ خیروں کا دور وردہ ہو غصور یہ کرو گے اور ہم نے جو کہا ہے کہ اپنے خیالات کا تجزیہ قسم پہ کلو ملا جسے وہ کہتا ہے کیا بات ہے سر قسم پہ کلزو نگا یہ رکھو گے تمہاری عبادت کا سامان بھی ہوگا تمہاری مشینوں کا سامان بھی ہوگا اب اس میں یہ ایک چیز آ گئی آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ جو ملیاں تھیں یہ سطح نہیں تھی اس سطح کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈس ایڈوانٹیج ان کو رہا معاشرے میں ٹھیک ہے تو کہا یہ کہ ان کی شادیاں جو ہیں ان کی سطح کے لیے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ کرو ذہنی ثقافت کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہاں شادیاں نہ کرو ان کو جو اب گاہ نظر آیا جو جذباتی نقصان لگا سے کسان دیکھیے نا تفاوت اس میں ہو گیا تفریح آپ نے زیادہ کر دی دیو آپ نے ڈس ایڈوانٹیج پوری شوق کے اندر رکھا نہیں یہ بات نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ آگے کیا بات کہیے کہا ہے یہ کہ عورتوں سے اگر کوئی عورت حیائی کا کام کرتی ہے زنا کا افتتاب ہو جاتا ہے عورت یا مرد پرانی کریم میں سورہ نور کے اندر اس کی سزا مت سکتی ہے سو کروڑے لنا کی سزا ہے اور یاد رکھے اس میں یہ یہ ایڈنٹری اور اس کے اندر پر کچھ نہیں ہے رضامندی کا بھی سوال نہیں ہے خیر یہ بات اور سو کروڑے عورت کو بھی اور مرد کو اور جہاں یہ کہا ہے کہ یہ جو گاڑی ہیں اگر ان میں سے کسی سے اس ظلم کا انتخاب ہو جائے تو ان کی سزا آزاد عورتوں کے مقابلے میں آ ہے اس لیے کہ ان کی ذہنی تربیت اتنی ہو چکی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ چیزیں جو ہے ہاں یہ موجود ہے اور وہ اپنے آپ سے کنٹرول بھی کر سکتی تھی ان بزاروں کی تربیت ابھی نہیں ہوئی یہ ماحول اس میں سے سے یہ گزری ہیں ان میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی اس لیے ان کی ذہنیت ابھی ایسی نہیں ہوئی ہے ان کے مقابل میں آدمی سدار کو دی جائے گی کیا بات کی علیزہ میں ایک نسخے پہ غور کیجیے کہ انسان حج آ جاتا ہے یہ ہے جسے خدا کی طرح سے دیا ہوا ضابطہ ہونا چاہیے وہاں اگر اتنی کی چیز جب سے ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ سباوٹ ہو گیا قرآن خود تفریح پیدا کر رہا ہے ان دو آپ نے دیکھا کہ اس تفریح میں یہاں کیا بات تفریق کی آ گئی کتنا خیال رکھا جا رہا ہے اس بات اور یہیں سے ایک اصول ہمارے ہاں آ ہوا تھا مجرم کو سلاح دیتے وقت یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی پرورش تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے اور اتنی کی بات نہیں خود معاشرے کے کی حالات کیا ہیں جن کے اندر وہ مجرم ایک کس جرم کا ارتقاب کرتا ہے معاشرے کے حالات اگر یہ ہیں ایک مزدور جائز طریقے سے داری سے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے جو سجو کرتا ہے تجسوس کرتا ہے اس کے باوجود اس کو کھانے کو نہیں ملتا اور وہ اس مجبوری کے آگے میں کھانے کے لیے کہیں سے کہیں ٹوٹا دیتا ہے چوری کا جرم جو ہے یہ جی تو آج ہو گیا لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کو بھی سوچو تو اس کی حالت یہ اس تراری تو نہیں تھی جب حضرت عمر کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ ہو کسی کے ان نوکروں کو غلاموں کو ملازموں کو ایک کیا گیا جنہوں نے کسی دوسرے کی نوکری کو دبا کر کے کھا لیا تھا چوری کا درم ثابت تھا ایک کیا ہوا تھا انہوں نے اس کی فراہم دینا نہیں آپ نے ان سے پوچھا تم نے یہ کیا کیوں کرنے کے ساتھ کیا نہ کرتے تھے ہمارے اس مالک کی قصیت یہ ہے کہ کام صبح سے شام تک مشقت سے لیتا ہے چوڑے سے لیتا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے کھانے کے لیے نہیں لیتا ہم اس مقام کے یہ پاس کہ اس کے جو ہے چارہ ہی ہمارا نہیں تھا کہ کسی طرح سے تو اپنا پیٹ بنے ہم نے اس لیے یہ کچھ کیا آپ نے تو نے بغیر سزا کے چھوڑ دیا اور ان کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس اوپنی والے کو اس کا گرمانہ جو ہے ادا کرو اس کی قیمت اسے صدا سزا کہہ کے کہ تم نے انہیں مجبور کیا ہے اس کے اوپر تیز جرم کا ارتقا کرنا بڑا اہم حصول ہے یہ قانون کا اور سزا کا کہ آپ معاشرے میں آزاد کیا پیدا کر رہے ہیں ان کی ضرور تجید کا آپ انتظام کیا کر رہے ہیں جس میں آلموسٹ بچے نے پرورش پائی تھی آج اسی کا چیز کیا ہے جن حالات میں سے وہ گزر رہا ہے قرآن میں ایک اصول یہ دے دیکھا کہ ایک ہی جرم کا ارتکاب ایک کلچر اور ایک ایجوکیٹڈ اور اسی جرم کا ارتکاب ایک بار جسے آپ چھوٹری لہمی کچھ کر دیجیے بارہ ذہنی اعتبار سے جو اس سطح کے اوپر ہے اسی اُو جرم کا استخاب اس سے ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان اقتدار میں بھی تو آج استدار ہو ذمہ طور پر تربیت کے اعتبار سے شادی تھی کہ وہ دونوں نے موازنہ کر گئے تھے اس پہ کچھ کو بھی تم نے کے اوپر رکھا گیا بڑا فرمایا آپ نے کہ اگر ایک طرف نکاح کے مسئلہ میں یہ بات کہی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی انتخاب کرتے دے تو, تو, تو اس کو سوچنا وہاں ذرا ذہن یہ بات پیدا ہوئی کہ تو مساوات کے خلاف بات گئی جذباتی طور پہ یہی تھا اس آیت میں اس کو کرنا کبھی آپ نے سوچا کتنی اہم بات ہے ورنہ اس کا شکر نہ ہونا چاہیے تھا جہاں جرم جناب کی سزا تجدید کی گئی ہے وہاں کہنا چاہیے تھا کہ کی سجا گئے اور ندیوں کی سجا گئے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی مدالات کی تقسیم کرنے والا یہاں اتبادی معاملے کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ پریفرنس ان کو دو کہ سوا یہ پیدا ہوگا کہ ہم نے یہاں کہہ کہ ان کی ہے بلکہ آگے تو جو دیکھو ذریعہ سوچا ہی تھی یہ ہے کہ دونوں میں تفاوت ہی دبروٹ اگر وہاں کے تفاوت ہم نے کائم رکھا ہے تو اس سزا کے ہم لوگوں آپ دیکھو ان کو دبروٹ ڈالی گئی اور یہ جو آزاد عورتوں کے مقدمہ مطلب ہے یہ ان کی سزا اور ایک قدم آگے بڑھ گئے چوران ہاں پرانے کریم نے نبیوں کے مسلم داوڑا اور قدم کی آزادی تھا بلکہ نسان نبی کا تم کے گھرانے کی جتنی عورتیں ہیں ان کے متعلق کہا کہ اگر تم سے اس قسم کی کوئی بات بھی جرم کی تردہ ہوگی تو ان آلاد عورتوں سے تمہیں دگنی صبح ملے گی انکلپ ان ایجوکیٹڈ غلط ماحول میں قبض کی آپ ناولوں کی صدا آزاد کی آدی نبی کے گھرانے کی تربیوں کی آپ سے ان کی سزا سوگر آزاد ندی نہیں پڑتی رکھی ملنے کا سربراہ ہیڈ آف دیکھا ہیڈ آف دی اسٹیٹ وہ ہے جس کے مطلب تھا کہ یہاں یہاں ایک مہذب ترین جمہوریت کے بہت بڑے علم بدار ان کے لیے آج ہاں کے انتظار بادشاہ غلطی ہوں کیا کرتا جو داکشا, کو ایک کرتا آپ کے یہاں بھی جب مذوقیت آئی ہے اس مضوقیت میں آپ کے بھی ہاں جو سلطان صاحب جو کو نے کہا تھا جو تبدیفہ اس کو بادشاہ جو تھا اس کو کسی ذرا کی صدا نہیں دی جاتی جرم کروں گا اور پھر سربراہ مملکت کے گرانے سے افراد اب باہر کریلا اور لون چڑھا بڑے لوگ تو بڑے ہوئے چھوٹے ہوں گے تو شاند قبانیاں اس لیے آتی ہیں مملکتوں کے اوپر اگر یہ قوانین خود اس سربراہ مملکت میں بنائے ہوتے جو قرآن میں دیے گئے ہیں تو تم نے اپنی رعایت رکھتا اپنے گھر والوں کی رعایت رکھتا ساری دنیا میں جو معمول تھا تو اس پہ اعتراض نہ کرے اپنے متعلق مطلب یہ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان عقائد و ربی اگر میں بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو اذاد عظیم مجھ پہ آ جائے گا یعنی سدا عام ہی نہیں ملے گی سدائے عظیم مجھے ملے گی خود سربراہ اپنے متعلق یہ کہتا ہے اور اس کے جو متعلقین ہے اس کے متعلق رن درگی یہ اگر اسی کی عرم کا اگر کتاب کرے تو زبنی بلانے لگی ان کو کس سے بنائے ہوئے ہیں یہ قوانین اور کیسا زور سے ایران کیا جو ہے ان قوانین کا چھپا کے کہیں نہیں ملے اب ذہن میں آ گئی نا آج کہ یہ جو ذرا سا خیال پیدا ہو رہا تھا کہ صاحب یہ کو کہا کہ نہیں یہ جو آزاد معاشرے کی عورتیں ہیں انتخاب کے وقت آزاد مرد پریفرنس ان کو دیں سردی ان کو دیں نہ ہو کہ تو پھر انتخاب نکال کرے تو اس سے جو ذہن میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ صاحب یہ مساوات کے خلاف ہے آج نے کریم میں کس قدر ایسی حکمت اس کے اندر اور جس کو اس طرح سے واضح کیا کہ یہ بات نہیں ہے کی تربیت لینی اچھی متنی نہیں ہے یہ اچھا نہیں آئی ابھی گزارنی اس لیے ان سے بھی ہو جائے تو آب انتظار میں نے ایک آئٹ کے اندر کتنے ہی اہم اصول آ گئے مساواد کے متعلق جب یہ کہا کہ آزاد عورت اگر ایسی صورت ہے کہ انتظام نہیں تم سے ہو سکتا تو کم المام علیہ تعمیر کا سیاحت موم نات مرمن جو ہے یہ چیز مماثلت یا غفاری ضروری ہے ایمان کی یہ بنیادی چیز ہے ان میں سے جو ایمان لے آئی ہیں کام از کم اتنا شراکت پیدا ہو گیا نا ان کے ساتھ تمہارا یہ والم بے ایمانے کیوں ایمان کی کے نام کے اوپر جو تمام کمنی اشتراک پیدا ہوا ہے ہم اسے جانتے ہیں اس لیے یہ چھت لگائی ہے کہ اس سے ایک حد تک تو ہم آہنگی کو پیدا ہو جائے گی تمہارے ام کے درمیان تو بھی وہ لانڈی اور غلط وہ ہلکا تو آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ تو ایک دل بھی بند ہو سکتا ہے यानि आज की बात न हो की आपने कोई को भी दे रखी आगे तो ये बात हो गई ना इनके जंग हो गए हैं लोग मदद परस्त तब का हो मुश्रिक अपने शिफ्ट में मदद प्रस्त हो मोमिन अपने दिन के अंदर मदद परस्त जिसे हम कहते हैं वो हो और इन दोनों को आप बढ़ाने اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوگا اس لیے جو شخص لگا دی کہ وہ مومن ہونی ضروری ہے بلرہ ہو آئے ماں تم اور اس کے بعد کہا بھائی تم ایک ہی ہو سارے تم ایک دوسرے کے گراہک ہو مومن ہونے کی عقیت سے لیکن اس کے باوجود وہ ذہنی تفاوت ہے سر کا تفاوت ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ابھی جو ان کے مالک ہیں ان کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو نہ ادا کرو میں نے کیا تھا کہ ایک اور اہم نسخہ اتنا ہے نکاح بھی کیا گیا کہا جا بن معروف فائدے قانون کے مطابق اران کے ساتھ خرچے ممکن ہیں جن کے جا کے بٹا کے چلا گئے सहादार करके सारे आदमी को मंजे में नाम करके आज ऊपर है ना चीज तो कुछ जमाने के चीज है न तो ऐसी चीज है दोनों देखी ने कहा तो उसका नाम है यानी थोड़ी घर तो आपस में बेटा कारण جٹاخے چلا کے شہادت اور آدمی کے مرضیوں میں تو مسلمانوں کی چیز ہے نہ تو ایسی چیز ہے اس کا نام ہے یعنی توڑتا گران لڑتا بڑی آپس میں کرے کبھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی کا نام فضور ہے نا اس نے کہا سر اس میں کیا ہاں ہے یہ بھی اپیل ہو سکتی اس کے اوپر اگر آپ کر سکتے ہیں یہی چیز جی نہ ملیں گی یہ راجی کرے گا تعلیم پتا یہ بات نہیں یہ ایک مدم مسئلہ ہے بنا روح رابطے قانون رواج کے مطابق یہ چیز اینامیاں کرنے کی یہ معاشرے کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے درمیان نیا بیوی کے تعلق جو قائم ہوا ہے قانون ایک دوسرے کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آئے ہونی ہیں دن معروف رابطے قانون رواج کے مطابق یہ چیز سلامیاں کرنے کی معاشرے تو معلوم ہو گیا کہ تمہارے درمیان مینا دیوی کا تعلق کام ہوا ہے قانون ایک دوسرے کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آئے بھولی ہے زمرے جاننے آگے آج تو مسئلہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ <laughs> <laughs> اندر دونوں نے اکراج جو کیا ہے باہر کسی کو شاید نہ ہو اور اس کے بعد راج ہو یہ بچے معصوم جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی کوئی یورن نہیں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ساری عمر کیسے گزرے گی اتنا آگے کے اندر یہ ہے وہ حکم کی قرآن کے سامنے جس کے لیے وہ کہتا ڈنگا رو شاید قانون کے مطابق نکاح کرو کروے سے نکاح کرو ساری کہ یہ ایک نیا رشتہ ہے جو فائن ہو رہا ہے تمہارے درمیان اس کے کانسیک اس کے آواز سے بڑے دور رکھیں گے لیکن جہاں تو ہمارے گا بالکل ادھر سن آ جاتی ہے بڑے فخر سے رہتا لازلی کسے لینا جانے. پھر تو, رہتا. تو سے ہے وہ کرتا میری لگی نہ جگ ویک لگی ٹوٹی نو جگ ہے یہ لگ جی کسی نے نہ جانی یہ بات نہیں ہے لگ کہ نیو بھی سارا معاشرہ جانے گا ٹوٹ گی سارا جانے گا بل مارو کیا کے اس میں قانونی شامل نہیں ہوتا اور شامل ہوتا ہے اس کے اندر جس کے را طریقہ بھی تمہارے ہاں معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے دو تاریخہ تمہارے ہاں ایکسن سمجھا جاتا ہے قائدہ سمجھا جاتا ہے اس کے مطابق کر ٹھیک ہے تیرہویں نومبر کو دوسرے پتا کرنے کے لیے ہے وہ ہکے آخر سارے کو پتا چلے آپ کو معلوم ہے اس مقام کے اوپر ہوتے وہ ایک روایتی اگر ملتی ہے سولہ سد سر شادی کے موقع پہ تو دس بجانے کی اجازت نہیں تھی تعلیم تھی اس زمانے میں ہوتا ہی یہ ہے دل نہ روحے جانے موسانات اب دیکھیے صاحب اس رشتے کے متعلق کیا باتیں کیا گھر نکاح کا رشتہ مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے اس کا حسن کے مانیہ کسی چیز کو محسوس کر لینا کنہیں کچھ دیواروں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسمت کو محسوس کر لیا اس چار دیواری جو رشتہ ہے آپ کے یہاں جنسی تعلقات اس کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے اس مادہ کو تعلیم کے لیے بڑی گہری بات ہے یہ کہیں گے کہ اتنے سے تو یہ بات نہیں کچھ ثابت ہوتی اس کے بعد کچھ وزنی نہیں ہے ٹھیک ہے قانون دینے والے کو اس کا علم تھا کتنی کی بات سے بدنی نہیں کہا گیا اور مسافر ہاتے میں کی خود تشریح نہیں ہر بیان کر دیں گے محض بہادرنے کے لیے نہیں کس سے بات کرتا ہے آپ دیکھیے یعنی جسے مضبوط طریق کہتے ہیں بات کرنے کا کہ یہ ذکر ہو رہا ہے یہ چیز بالکل کھلے بندوں بھی ہونی چاہیے لیکن اسے پتہ ہے شریف کی مجلس میں شریف آدمی بھی ہوں گی بہو بیٹیاں بھی ہوں گی ویسے بھی وہ چیز جو ہے اس قسم کی نہیں ہوتی یہ کھلے بندوں سال ان کا ذکر کیا جاتا ہے سوجیکٹنیس کے بات کی جاتی ہے موسنات میں ساتھی نکاح کے ساتھ یہ شرط لگانا ظاہرہ مسافیہ ہاتھیں مقصد نہ جنسی جذبے کی تک نہیں ہے یہاں تو زمیہ داریوں کے قلعے کے اندر بند ہونے والی بات ہے جنسی جذبے سے مقصد ایک جائش نسل اور ایک دائش نسل صرف موسمات کے طریقے سے ہو سکتی ہے جب محفوظ رکھا جائے اس کے رحم کے قلعے کے اندر یہ یہاں جسے کہتے ہیں پہلے تو اس کے اندر یہی چیز نہیں ہے کہ مقصد موسمات ہوتا ہے افزائی سے نہیں ہوتا استقرار عمل نہیں ہوتا یہی نہیں کہ مقصد میں پوری انتہائی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو مسافرات کی صورت ضرورت مناسب ہوتی موسمات کی صورت اس میں نہیں ہوتی اس میںکرارے عمل کی خاص مرد تو ہوتی ہے عورت بلکہ میں نے جو سال کیا ہے اوائڈ نہیں کیا جاتا انتظام بھی جاتا اس کے ہم نے یہ کہنا کہ یہ جذبہ نہ ہوتا آرام بڑے فرق سے کہا جاتا ہے مرد اگر یہ محسوس کرے تو اس متاثرات کی جو شکل ہے اس کی بات رکھیں میری بیٹیاں اور گانے بات آتی ہے قرآن کی تو کرنی پڑتی ہے اگر وہ یہ دیکھے کہ ایک جین نہیں ہو رہی ہے اس چیز کی تو آ جاتا ہے کہ دیکھیے اسلام نے کیسا تیسری دین آپ کو دیا ہے اجازت دیتا ہے کہ دوسری دینا تیسری عورت لیا چوتھی عورت لے رہا ہوتا ہے یہ جو ہو گیا ہوگا دستردار بھی کہا چیزیں چاہتے ہیں یہ یورپ میں جا کے جو چیزیں کہتے ہیں پوکھری کا بیان کرتے ہیں کہ سر بڑے کام جگہ ہوئے ہم نے کائر بھی ہے وہ اسپتال کی لرچ تو کیا کا بڑا چیز آپ نے کہا یعنی کہا یہ کہ یہ مرد جو ہے اس کا یہ کچھ جذبہ ہے اس کی تسکیم کے لیے تم نے اپنے یہاں کا قانون بنایا ہوا ہے اس کے بعد پوچھا جان انہوں نے دیکھتے کتنی بے حجائی کے اندر ایک سے زیادہ عورتوں کی اجازت نہیں دی ان کو اجازت جانب نہیں دی تو وہ نکال نہیں کرتے اس طرح سے سب کچھ کرتے ہیں اسلام ان کی حکمت ڈال کا یہ ہے اس نے یہ کچھ کرنے کے لیے کے ساتھ اب فرت ہے کیا بات محسوس کر رہے ہیں دیکھا تم نے جہاں تم نے ایک اور کہا نہیں بات چل سکی تمہارے یہاں یہ چیز جو ہے ٹوٹی اس طرح سے ٹوٹی کے کس طرح سے, سے مرضی کچھ کرتے ہیں اسلام نے یہ کہا میں اگر وہ سوچ جاتی کہ جناب کی کتنی بیوی ہے اور کہا جاتا کہ تو سوچا جاتا کہ تقاضہ فطرت سے کس طرح سے پورے ہیں تو وہی جو میرے مرد کرتے ہیں. تو مرض کرتے چتر تک وہی سمجھ رہے ہوتے ارد کیا ہے کچھ بھی نہیں ادا درد کے آپ کے ہیں جب سے ملکیت آئی جب سے یہ حرم جس کو آپ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ناگریزی نے ہرم کس کو کہاں سے گزارش کا کرتا سوال ہرم کتنے چار تو بیوی ہوتی ہیں حرم began... are... کے اندر تو گرمیوں کی تعداد ہی نام حرم ہوتا ہے آپ تو یہ حرم وہاں سے بھی چلا اور اس کے لیے یہ دلی فکر کیا لگائی ہے مرد کے لیے یہ سارا کچھ کی بیٹی اور بہنوں سے معافی کے ساتھ فطرت صرف مرد کے اندر ہے ان کے مزید عورت اگر یہ تقاضہ کرنے لگ جائے تو کیا کرو گے میں نے دین دینے سے پہلے جو کہا تھا صداب حدا کے قوانین کو مذاق میں بنا لینا یاد رکھو مذاق بنایا جا رہا ہے سجائے کہ اپنا مذاق اڑوائیں کم وقت اسلام کا نام رہا لیکن اسلام کا مذاق وہاں جا سکتا ایڈزر اور یگ جو ہے غیر مسلم وہ تو ساری عمر اپنی تحقیق میں صرف کر دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کیا کیا کہ جس کے اوپر کنٹرول نہ کیا جا سکے آلات کے کنٹرول کی بات ہے یہ اس نام کے نام دے گا وہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ کب غلط ہے جس سے کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا ایزیلی یہ جو دین فکر تھا ہمارا اس میں غیر بے محاذہ مصاف ہاتھ کی اجازت بہادے چلے جا سکتے مسافر ایک تیسری چیز ہے وہی ایک اکثر تھے بڑے سے تھے کراچی آج تھا ہر چوتھے دن ان کا دورہ لاہور کا نکل آتا تھا دورہ پڑ جاتا تھا لاہور کا ان کو حالانکہ وہ پورا پاکستان ان کے ہتا ہے اصل میں منسل فرائض میں داخل تھا کہ وہاں سب جائے لیکن دورہ جا پڑتا تھا لاہور کا پڑتا تھا شو میں رکھنے والے بھی دوب سے پتا دیا گیا کیا بات معلوم ہوا کہ معروف کے مطابق کو دیوی کراچی میں ہے ایک منصوبہ لاہور میں بھی ہے جس پر کسی کو یو نہیں اور بڑے دین بار بڑے بماری پریز لیے کہ جب منصوبہ کہہ دیا تو سارے مسئلے والے یہ بھی تو ایک شکل ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ضمیر کو میں یہ تو نہیں کہوں گا چین دی جاتی ہے کہ منسوخہ قرآن نے پہلی دو باتیں کہی تیسری بات کہی ملا گخات بادشاہ یہ بچے اس کے اگلا بھی نہیں سابق کس طرح سے کیے جائیں اس نے تو دیا اپنا رات کو فری جتنا جیتا ہے انسان جو بولے آن کو سامنے کے خود فریبی تو نہیں ہو سکتی تھرو رواج تین سر اس نے جو بتا دیے تھا وہ تناؤ ہے صحیح طریقہ بن معروف قائدے قانون رسم و رواج جو ہے اس کے مطابق سے، سے یہ چیز جو ہے اعلان کر کے قانون بھی اعلان کر کے معاشرے میں بھی اعلان کر کے ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے مردوں اور نفسیات کا طالب علم جانتا ہے کہ اتنی سی چیز سے دن کے اوپر سے کتنا بڑا بوجھ اٹھ جاتا ہے کمپلیکٹس پہلے ہی نہیں ہوتے اس کے پھر اس کا مقصد بتایا غیر مساط حاصل محسوس غیر مساط حاصل مقصد بتا دیا اس کا اور اگلی چیز یہ بتا دی کہ یہ نہ ہی اندر کہیں بھی نسا کر لیا ہوا ہے میں نے اس کے ساتھ غلام سے دا فائدہ ہو سلنا میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ان سے باؤنڈریوں سے کوئی قسم کی بے حجائی کی بات کرد ہو جائے تو ان کی سزا آزاد عرصوں سے آ گئی ہے تو ان کی ترویج ان کی پرورش ان کی ذہنیت جس ماحول میں ہوئی ہے اس سے یہ اتنے فرق کو اپریشیٹ نہیں کی طور سے کر سکتی کہ وہ کہیں کہ جو سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کچھ ہو جائے خیر اللہ ہو بصیر الرحیح ہو لے دبئی نہ یہ کتنی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں سر میں اس لیے تو بات چاہتا یہ ہے کہ زندگی کا راستہ ابھر کر تمہارے سامنے آ جائے کیا لفظ استعمال کیا گیا راستہ کا راہمائی سے صرف نہیں ہوتا دور سے کسی چیز کو ابھر کا سامنے جو آنا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اربوں کے یہاں شہرا ایسی تو نہیں ہوتی تھی کلکتوں سے چلو پشاور تک یہ چلی جا رہی ہے سڑک آنکھیں باندھ کر کے گاؤ یہاں تو شہرا میں راستے ہی نہیں ہوتے تھے نشانات کیا ہوتے اگر ریت کے پیلے کو نشان میں قرض کیا جائے صبح پیلا یہاں ہوتا ہے دوپہر کو ہوا چلتی ہے وہ پیلا وہاں پہنچ جاتا ہے تو عام طور پہ کہیں کوئی اگر کوئی کتان ہوتی تھی تو وہ راستے سے ابری ہوئی بھی, بھی ہوتی تھی وہ سکنگ ایک قدر بھی رکھی ہوئی ہوتی وہ نہیں ہلتی تھی ایک مقام سے اور دور سے وہ بتا دیتی تھی کہ اس طرف تو آؤ یہ ہے راستہ یوں جو, جو ابری ہوئی چیز ہوتی تھی اسے ہدایت کہا جاتا اس لیے ہم یہاں یہ, یہ, یہ تبدیل سے دے رہے ہیں اور عزیز آنے مانتے ہیں. کہتا ہوں آج کے دور سے پہلے کون اس کو اپریشیٹ کر سکتا تھا یا اس لیے یہ کہہ رہے ہیں ہم اقوام سابقہ کی تاریخ کے اوپر گھر کرو جس قوم نے جن کی تعلقات کے اس ضوابط کے اندر رکھا حدود کے اندر رکھا وہ قوم ہمیشہ حروف کی طرف گئی توانائی اس کی اس کو کارو برکت کی طرف لے گئی جنہوں نے ان حدود کو توڑ کے فہاشی اختیار کی جو قومیں و غائب ہو گئیں ہم یہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ افغان عالم کی تاریخ پہ غور کرو اور سوچو کہ اس جذبے اور اس تعلق کے اوپر حد قائم کرنا پابندیاں لگانا کتنا ضروری ہے یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے یہ غیر جذبے کی تسلیم نہیں ہے اس کے ساتھ قوموں کے عروج و زوال اور موت و حجات پر راز و بستا ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے سے شاید تک پتلے میں درس میں انجم کی کتاب سے آپ کو یہ تھے آپ کے سامنے جس میں اسی ٹرائب اور سولہ محض قوموں کا ساری عمر تجزیہ کر کے صرف اس مسئلے کا جو اس نتیجے میں پہنچا تھا دنیا میں جس قوم نے جن کی تعلقات کے اوپر جس قسم کی پابندیاں آئے تھی وہی قوم تھی جو اروج اور تحریر میں آگے چلی گئی جس قوم نے ان پابندیوں کو تو توڑا اس نے بتا دیا تھا تحقیق کے بعد جو زیادہ سے زیادہ تین نسلوں تک وہ قوم باقی رہی پھر ختم ہو گئی وہ قرآن کہتا ہم اس لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں سدھار کر نکھار کر سنمل جو قومیں پہلے گزر گئی ہیں ان کی تاریخ تمہارے سامنے آ جائے تو جتنی کچھ کیا جائے یہ کوئی ایسا مسئلہ ذاتی انفرادی نہیں ہے قوموں کا مسئلہ ہے کہتے ہیں اس قسم کے انفرادی قوموں کا مسئلہ بنا دیا پرانی قریبان خدا لاٹ کے آتا ہے تمہاری کا تم بھاگتے چلے جا رہے ہو کسی کوسی پر کیا بات آنا تو نہیں چاہیے اس کی طرف اس نے کہا کہ جب تک یہ آسان اور سن نہیں تمہیں دیے تھے تم سے یہ تو, تو نہیں کی جاتا کسی کو تم پلک کیا ہوگا یہ بھی نہیں تھا ایسے میں ہمارا جملہ تھا میں ہماری پلٹ کیا تھے کسی کو آ گیا کہ بند رہو اڑیم حکیم اڑیم اور حکیم جاننے والا حکمت مچھر بھی اس کی نگاہ ویبا آ جائے تم خاص طور پہ کیا ضرورت پیش آئی کہ خدا خود سلک کے تمہاری طرف آ کے تمہیں آواز دے کے بلا کے کہے کہ ادھر نہ جانا صاحب کا خطرناک ہے ادھر آؤ اس لیے کہ جو عید الظین جب تہذا القمین عظیم یہ اس لیے کہ وہ لوگ جو ان جذبات کے اندر شدت پیار کر کے ایک ہی رخ اختیار کر کے بہے کرے جاتے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ فرض تھا ہمارا کہ ہم تمہیں روکتے اور کہتے کہ دل کو ایسا نہ کرنا خدا ہو جاؤ فرض تھا ہمارا جو عید اللہ کام چاہتا یہ تھا کہ تم جو اپنی خود ساختہ قوانین سے یا انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیوں سے یا غلط انسانیت تاج شریعتوں کی تم مقرر کی ہوئی حدود سے جن دودھوں کے نیچے لگے ہوئے تھے جن تباہیوں کے گنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے اداس چاہتا یہ تھا کہ ان لوگوں کو ہلکا کر دیکھنا نہ تو راہ کی غیر کتنی جنگری اور نہ نا تمیل میلن عظیمت کہ ایک طرف جھوٹی جاؤں تم خدا چاہتا تھا کہ یہ دو تمہارے اوپر سے ہلکے ہو جائیں اور ہم ہی کر سکتے تھے ہم خود نہیں یہ یقینی کر سکتے تھے اور اتنی لیے بھی ضرورت تھی کی. کیا بات وکوڑے کا یہ انسان اور غریب انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے جذبات چیتے غالب آ جاتا. یہاں ایک اور اہم بات آ گئی سمر ملے تھے لیکن بات آ گئی ہے کہ اس کو مند بڑا ہی ضروری ہو گیا تو تھوڑے پر انسانی سے کہ ہے یہ کمزور ہے جب بات غریب آ ہیں جہاں اور آپ کے ہاں سینکڑوں بنیادی غلطیاں غلط متقدات غلط تصورات چلے آ رہے ہیں تو ایک یہ بھی چیز آ رہی ہے انسان فکر کے اوپر پیدا ہے سر بولی فکرت ہے اس سے مانے کیا دوری فکرت ہے یہ کھڑکی بات ہوئی یہ باہر کے خارجی اثرات ہیں جو انسان کے اوپر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو بھی بھار دیتے ہیں اگر خارجی اثرات اس کے اوپر نہ رہیں ایسا انتظام کر دیا جائے کہ باہر کا کوئی سر اس کے اوپر نہ بڑھے تو پھر جس قسم کا وہ انسان بنتا ہے وہ ہے جو صحیح کس کے اوپر ہوتا ہے یہ بات جب اس افد سے کہی گئی والا صحیح سہیشہ تو اس نے کہا کہ اس کی طبیعت بنی تو بچنا پہلے خود کو بھی اس نے بڑا الگ پیش کیا موجود آئے اس نے کہا کہ دیکھ نہیں پا سکے کہ اگر ایک بچے کو ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ باہر کا کوئی اثر اس کے اوپر نہ پڑے تو کہتے یہ کہ وہ جو بنے گا وہ انسانیت کا ماڈرن بنے گا اس نے ایسا انتظام کر دیا ایک بچے کو ایسی جگہ رکھ بعد کا انتظام اس کا دور دور سے کیا اس کے تو نہ تو جائے بکری وکریوں کا کچھ انتظام کیا اس کے دور چلا کا تھا یا جو بھی انتظام تھا ایسا تھا کہ اس کے اوپر اثر انداز ہو نہ ہو پرورش صرف وہ رکھا گیا اس کو بالکل انسانوں سے الگ اور انسانوں سے الگ جب کو رکھا گیا تو وہ جب بڑا بڑا ہوا اب اس کے متعلق کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ تھا محضان کا بچہ بکری کا ہوتا تو بکری بن جاتا شیر کا ہوتا شیر بن جاتا لیکن وہ عجیب سے میں چاندتا نہ وہ بول کرتا تھا نہ کچھ سمجھ سکتا تھا وہ چلتا بھی اسی طرح سے تھا وہاں جہاں حوانوں کو دیکھا ہوگا نہ جا کے چل رہے ہیں کسی کا بیت نہ دماغ نہ دستکری نہ سمجھ نہ گونج نہواری میں خیر اور شرط تمیز کو رہی جو ماڈرن بن رہا تھا انسانیت کا पढ़ा वो, वो कुछ बोलता था ऐसा कहा गया है वो इस किस्म का बच्चा बोल सकता है और अभी कश्मीर से पहले यूपी में ही एक तजुबा हुआ था एक बच्चा उन्हें मिला था जनधल से तो वो क्या के साथ ही मालूम होता है किसी तरह चला गया वहाँ खादा विदेशों का कोई बच्चा हो वक्त खासा बड़ा हो गया वक्त जानवरों की बात चलता था वो तो वो उन्हें ले आए अस्पताल में وہاں جا کے انہوں نے اس کی اسٹڈی کی سائیکولوجی کر انسان کا بچہ اگر انسانی اثرات سے دور ہو تو وہ کیا بنتا ہے انہوں نے تقسیم سے دو تین برس پہلے کی بات میں اس کی پروگرس کو بات کرتا رہا وہ پورا بور انہوں نے لگا دیا کہ کسی طرح سے یہ جو عام آن انسان کا بچہ جس طرح سے کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا بولتا چلتا ہے کچھ ایسا پیدا ہو جائے ابھی دو ایک برس ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب کوئی اس میں امپروومنٹ نہیں ہو سکی اور بلا کر وہ مر گیا تھا وہ بچہ فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا اور فطرت ہی نہیں یہاں تو ایک پھر آگے پڑھتے ہیں انسان کو خدا نے اپنی فکرت کو پیدا کیا ہے رو نا لگا. بڑے سے تو ملے گا دیکھتا پورے نان کے ساتھ رون کی وہ آیا جلیلہ حنیفا فطرت اللہ اللہ کی فطر اللہ تبدیل القیم یہ ہے اللہ کی جسر جس یہ ان کا فرض نہ جس کے اوپر اس نے انسان کو پیدا دیا یہ جینے کے لئے یہ تبدیل نہیں ہو سکتی جو ہے یہ جینے کے لیے اکثر جو ہے جس کو سمجھ کے نہیں ملتا ہے تبدیل نہیں ہو سکتی والا تجربہ تو ہو گیا ہمارے سامنے ان بچوں میں تو تبدیلی کا روز نہیں ہوتے بات پہلی سوچنے کی ادھیکاری اگر انسانی اثرات کو دور رکھا جائے تو انہوں نے تو کیا فکرتی کو سادہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں فکرتی لگتا ہے ان تجربوں کو آپ جوڑے پوان کی طرف آئیے انہیں کیا کہتا انسان یا ار یا رشن ہے بنین سوال یہ ہے تو یہ کتر سننا کیوں سن پیدا کیا گیا تو جہاں دوران انسان کہے گا اس کو تو یہ ہوں گے نا کہ جو اپنی صحیح کی طرف بیٹھنے آ رہا ہے یعنی جب وہ کافر اور مومن اور مصری کو مناسب کہے گا وہ تو دوسری اس میں خصوصی آد آئے گی جہاں سر والے انسان کہے گا تو اس میں تو صرف وہ چیز آئے گی نا کہ جو نمن بھی ان کے اندر آنی چاہیے ہومیوپیتھی ہومیوپیتھی نہیں آنی چاہیے آج انسان قرآن میں ال انسان کے متعلق جو کہا ہے وہ تو اس کے متعلق ہوگا نا کہ جو نامومن ہے نہ قاطر ہے نہ مشرق ہے نہ مناسب ہے اس میں ناپا ہوتا ہے انسان بالکل کڑا اس لیے کوئی اثر اور داہر کا نہیں ہے اور اسے کہیں گے نا آپ کی فکر اللہ پکر اللہ کی فکر بھی ہوگی وہ زیادہ ہوا ہے اور ذرا دیکھیں کہ یہ جو السان قرآن کہتا ہے کی کیا خصوصی آپ بتا تو جہاں کا تھوڑے کا انسان ہوا ہوا پہلی فکر پہ جو فکر چند والی بات یہ رکھی ہے جو سجا رہے اپنی فکر میں جس کو پیدا کیا جاتے نہ کمزور پیدا کیا تھا چکر کو یہ ہے چار بٹا اٹھائیس انسان سیونٹی سترہ بتا گیارہ آئے انسان بڑا ہی جلد بازیا بھی جا رہا نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے جلبات کو ہے جھٹ سے قدر اٹھاتا ہے وہ سے کھاتا ہے اور یہاں ہے یہ آج جہاں سی کا سی یہ ہے کہ وہ سیزیں جو آخر میں اس کو مسلمان پوری والی ہوتی ہیں اس طرح سے جو لڑائی کا بھی اس طرح سے کرتا ہے اپنی, اپنی کے لیے ہے اور اس لیے دوسرا بڑا جلد بازا کیا ہوگا اور تازہ مفاد جو ہیں. مفاد جنہیں قرآن میں ہے مساد عادلہ ان کے پیچھے لوگ یعنی دوسری بات آ انسانوں کی یہ کہ بڑا جلد بازیا ہوا ہے مکان والے انسانوں کو دور گا سیونٹی اوور ہنڈریڈ سترا بڑا ساخ بڑا ہی ہوتا ہے بے حد کنجیو قسم کا تنگ نظر बात बात क्यों ऊपर चुनियां बड़ी हुई जूसर का मारा हुआ चीना ढीचा हुआ निगा हुई ये जो तकलींसान होती है इंतहाई कम गई थी वो ये तक की तकबीय ये होती बताने में इंसान अक्षर अस अगर सुस्ती को बहुत झंडाने वाला क्या होगा सी बात के ऊपर इतने झंडे मुंबे करता है बहुत ज्यादा सोचो तो होता है कि की सर دیکھیے آپ کی کتوں کرتے ہیں سن شانتی یہ کافی ہے مکان انسانوں کا کنڈر سیونٹی اوور سکسٹی کا اوور سڑسٹھ بے حد ناشے پر گزار واقع یہ کسی کام دن انسان کا ہر 70 اوور نائنٹی ستر بٹا انیس وہ جسے جن قدم کہتے ہیں ستے کی دھو ہی نہیں بھرتا ہے کیا چاہیے ان میں ہوتا من جا بڑا بڑا رابطہ ہوا ہے تھرٹی تھری سیونٹی ٹو عجیبہ میں انسان کے متدف قرآن نے یہ بتایا ہے اگر ہم نے آل انسان جو ہے اس سے یہ متدن کرنا ہو کہ فکر کردہ کیا ہے تو فکر قزہ کا کوئی نقشہ کچھ ایسا سامنے آتا ہے ہمارے جوڑیا خدا کی جیو انسان کو بتا تھی اب ادارے کا جیون چاہیے یہ نہیں اس کیا اور لائے, وہ یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے تو فری ڈیفائز بھی ہے انکیت بھی ہے کسی کا سیت یہ ہے پھر بات کیا ہے وہ لوگ وہاں جا کے بتاؤں کہ برط اللہ اللہ کی فطر انداز آیا ہے جو قرآن نے کہا ہے وہ بات کیا ہے یہاں میں یہ امت اللہ کے گیے والے انسان سے مطلب یہ کچھ پیدا کرا جائے آپ دیکھیے برتری کی تبدیل ہو گئی ہے کوئی حالات بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کچھ کرتا ہوں کوئی حوان اپنی ہراسن کے لیے کوئی کوئی کل میں ڈھاٹا ہی نہیں دیتا چھوٹی سی چونکہ جو ہے اس کی بھی کثیت یہ ہے کہ اپنی عبادت کے لیے جو بھی ضرورداری سے ہو سکتا ہے اس کے سامنے چنٹا راستہ دیکھ وہ کس طرح ترقی ہے اس کی تصویر بھی اپنی تباہی کے لیے ناشتہ گاٹا بڑا چلا جاتا ہے آگے حیوان بھی یہ تھا آپ سوچیے تو صحیح کہ آج کے ہے کیا زندگی کی ارتقاء الناز القاع کرتی ہوں آگے بڑھو حوان ہی کی ایک بڑی ہوئی شکل ہے جو فزیکل مین ہے تبئی انسان تبئی طور پر انسان اس میں سائز تھے کہ یہ سوچنے کی فکر کی ان چیزوں کی, کی ایک صلاحیت آئی ہے دماغ کے اندر اس کی بھی ضرورت ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت خاص کی جائے تو یہ فکری صلاحیتیں بروان کرتی ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جتنا بھی جو نائن ٹینتھ ہے وہ سارا وہی حیرانی کے بعد جو ہے یہ اس کے اندر آتے اس فرق کے ساتھ کہ حیوانات کے اوپر کو نیچر میں خود ایک غیر ماسوس کنٹرول رکھ لیا گیا کہ بکری لوگ کھا نہیں سکتے سیدھی سی بات कोई जानवर आग में पूछता ही नहीं है जैसे इंसान का बचत टूटा फितरत का कंट्रोल है इंसान की तूत यह है कि हैरान की बढ़ी हुई एक शकल है फितरत ने अपना कंट्रोल उठा दिया कि इससे मजबूर नहीं बैदा करना चाहता था साग रखना चाहता था फितरत का कंट्रोल उठा दिया जाए اور یہ ہم हवाना کی ساری اس چیز کے اندر جھبرنے والا گزار کرنے والا خون پینے والا سب کچھ لے لینے والا یہ ساری کا چیز میں اسور ہے کھیتروں کو سارے کنٹرول تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے جو آج ہو رہا ہے دنیا کے اندر یہ سارے وہ ابھی ہیں جن کے مقدمت مطلب قرآن نے یہ کہا اس کا علاج کیا تھا اس کا علاج جو تھا تو سدھار کی طرف سے اس تو رہنمائی اور رابطہ ہلاکت میں اور اسے کہا یہ جاتا ہے کہ حیوانات مجبور ہیں اس راستے کو چلنے کے لیے لیکن تین سر سے انسانیت کے حامل اپنے اختیار اور ارادے سے یہ راستہ اختیار کرو اب یہ بات ہوگی بات کہ اس سے وہی کے تابع کرنے والا جو السان ہے وہ المومن اور جب وہ وہی الگ ہو جائے تو خالص الانسان اور وہ سب کچھ تو قرآن نے جہاں ال انسان کہا ہے جیزا نے مند کو چیز وہ جو انسان کی شکل تو اختیار کیے ہوئے ہے لیکن خدا کے دیے ہوئے ضابطے کے تابعہ نہیں چلتا حالانی انسٹیوش اور جذبات میں اس کے جو بنت کے ویسے ان کے تابے چلتا ہے بغیر کسی قسم کے کنٹرول کے فطرت کا کنٹرول تھا نہیں اپنے اوپر کنٹرول خدا مال نے عائد نہیں کیا مادہ دکھنے ساری دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ عمل انسان ال انسان جب المومن بنتا ہے تو کیا نفل قرآن استعمال کر دیا ہے المومن ایک تو یقین رکھتا ہے کہ صحیح راستہ جن پابندیوں کے اندر ہے میرے لیے اور المومن کے معنی یہ ہیں کہ پھر وہ پوری انسانیت کے لیے امن کا دان بن جاتا ہے المومن کے معنی ہے امن کا دان وہی انسان جو السان جب تھا حوانی جب بات کی تو تین ہی اس نے اپنا زندگی کا نقصد سمجھ رکھا تھا آپ سوچیے تو صحیح کوئی نہ ہو اور فکر کی قوتوں تو اس طرح سے وہ سفر کر رہا ہوتا. کہ ایک دم پورے کو لڑا دے اور وہ تو پرانی بات ہو گئی اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایٹم جو ہے وہ پورے اردو کو تباہ کر دے گا اسی لیے چاند سے جا رہے ہیں تو وہاں سے بات کے ہیں اندازہ لگائیے اتنی دیکھ پناہ قوتوں کا مالک فکرن پر کنٹرول ادھر سے نہیں اپنے اوپر کنٹرول کوئی آئے بھی ہی کیا نتیجہ اس کا بچے کے آپ نے چاچو دے دی نتیجہ پتا چل جائے سامل کا مالک چھوٹے سے چھوٹا کیا کنٹرولر چیز دیا نا آپ نے پھر دیکھنے وہ کرتا کیا دوسرے بچوں کو تو چھوڑ دیجیے اپنے ہر کو علاج کر لے آج دنیا میں الانسان انسان ہے ہے قرآن سے متغیر کریں گے اگر آپ ہر نے کی جوکٹرسٹ بتائے ہیں ساری دنیا کا نقشہ سامنے آ جائے گا جی جانے مان رئی کا چھوٹی سی ٹین کو حسن. اسی گراج کو لگتا کتنا دن بات ہے چار قدم آگے جانے کے بعد پتا چل جاتا ہے کہ کس قدم میرے روزیوں نے خطرناک کی اس کی مسالے آگلہ جو پڑا ہوا ہے سامنے کس طرح تبصرہ ہے اس کی جتنی چیزیں مل جائے ان کو چھبا چھبا کے رکھتا ہے تباغ بنا کے رکھتا ہے کوئی دوسرے اس کو دیکھ نہ پائے پسند کرے کسی چیز کو کس اس میں ہونا چاہیے قرآن کا احتیاط ہے اکثر شہر جگنا ذرا ذرا سے جب کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے مساد کا یوں بگڑتا ہے نہ قاعدہ نہ قانون نہ انساف کچھ بھی کچھ گرو نہیں ڈرتا ہے جس طرح سے انسان سرا سے مش پر مساد کی خاطر آت میں داخلہ کرا جاتا ہے پھر حجوما ارے ایک بیٹھ کے جب بھر جائے کتنا چارہ چڑھنا پڑا ہوا ہے وہ ایک طرح بیٹھ کی آنکھیں بند کر کے نہایت مزے کا کرتے باقی سارے دن چلو تو ہوتی گیا اس لیے کہ وہ ہے صرف پیٹ ہے اس کا بھائی مطلب کچھ آٹھ ہی نہیں کچھ کم درچنگ یہ है تو بھرنے کی کچھ آٹو نہیں ہے وہ مت نہیں بھرتی کبھی ان سے پینشن کے لیے بھی اتنے کروڑوں ملین ہے مسبر چلا جا رہا سینٹ بسر اور ہوس کی باون کس طرح مارے مارے سر کہتا ہے کتنی بڑی عزتوں کے مالک اور صاحب کے چمراک سے لوگ नीयत नहीं था अल्हबूर एक दूसरे से आगे बढ़ने की हबत ताकत बना रही है जा दा रहे हैं तो हाँ अगर कोई रेस करने वाला वैक्सीनेशन में कड़े हो जाए तो वो तो भागते वैक्सीनेशन को समझे तो खड़ा हो जाता है नब वैक्सीनेशन कोई न हो और वो रेस एक दूसरे ऐसी आगे चढ़ने की तो उसके बाद वो क्या कहता है की उसके बाद जाते कवर के गले निकल जाते قستا ہے ال انسان عجیبا نے من قرآن میں بتا یہ خدا کی فطرت تو ایک طرف ربحان اللہ تعالی اما جس کے سون وہ اس سے بہت اونچا ہے جو یہ لوگ اس کے مسلک کہتے ہیں تو یہ خدا کی فطرت تو ایک طرف یہ تو حیران کی فطرت بھی نہیں ہے تو السان جب قرآن کہے گا تو اس کے مانے یہ ہوں گے کہ انسان جو وہی کی رہائی نے اپنے اوپر پابندیاں عائد نہیں کرتا فطرت کی قبروں کو سدھار کے دیے ہوئے چیزوں کے مطابق نہیں کرتا جو جینے اس سے بھی پتا چلا جاتا ہے فطرت کے کنٹرول پہلے سے اٹھایا اپنے اوپر کنٹرول آئے نہ کیا اور اس کے بعد حقیقت یہ ہو گئی یہ ہے اجیوان پورانے ضریعد میں کہا انسان کی کوئی فطرت نہیں فطرت مضمون کی ہوتی پانی کی فطرت के نیچے فطر کی طرف میں شیر کی طرف گھر مجبور ہے آگ کی فطرت ہے کہ ہر مجبور ہے کی فطرت میں بکری کی فطرت ہے کہ گھاس کھائے گوشت میں کھائے مجبور شیر کی فطرت ہے کہ گوشت مجبور ہے اسی لیے شیر میں کسی انسان کو بھی پھاڑ کھاتا ہے تو کبھی اس کو نہیں لی مزدور ہے کتنا فصرت مزدور کی ہوتی ہے انسان کی کوئی فکر نہیں یہ چاہے وہ اختیار ہے یہ چاہے ویسٹ چاہے سبزی کا چاہے اپنے یہ حالات اپنی چیزیں پیدا کرے چاہے ایک دن میں اپنی حراقت کر سکے آپ کا معلوم ہے کہ پورے سائڈ کوئی جانور نہیں کر سکتے خود کسی کوئی ایم نہیں کر سکتے ہیں مزدور کسی کہتے ہیں اپنی سباہی نہیں کرتا اور سوئسائیڈ فرض اپنی سباہی کرتا ہے ساری انسانیوں سی ایسائڈ کر رہی کی تھی کامیاب کر رہی ہے ایک دوسرے کو قدر کر رہی ہے خود کشی کر رہی ہے کیا ہوا فطرت میں کنٹرول رکھا نہیں تھا اپنے اوپر کنٹرول عائد نہیں کیا اور اس کے بعد ہر انسان ان حیرانی جذبات کو بغیر حدود و فیو کے انوانی جذبات کو پورا کرتا کر جاتا ہے جنسی جذبات کے سلسلے میں کہنا انسان ذہنی پیدا کیا گیا ہے ٹائم پوشن کو ریزوس نہیں کر سکتا اس کو بھی نہ چھوڑ دینا کہیں فطرت نے کنٹرول عائد نہیں کیا کہ سارا سال وہ بال جانے کے گلے میں پھرتا رہتا ہے آنکھ اٹھا کر نہیں دیتا فطرت کا کنٹرول جب فطرت है دیتی ہے تو ترقی چین کو پورا چاہتا. اتنی بڑی عفت ہے یہ لیکن اس کے لیے اس کو کریڈٹ نہیں دیا گیا یہ کنٹروچ فوج کا انسان سے اچھا اپنے اوپر کنٹرول اس نے آرڈر کیا مگر چوری آپ کے سامنے اور اس کے کرتبوں میں بد کی بیماری کے وہ سال ادھر بھی کر آ رہا یہی مدد عورت کے کو ایک طرف ہے آپ کو معلوم ہے جو قانونوں دیا یہ کیوں ہے مکھوڑے والے انسان اور رہیز کا ٹیمپیشن تو لوگ خود نہیں ہو سکتا یہ چیز سامنے ہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جس کے قرآن میں بیان کی ہے اتنی ہوئی ٹیمپیشن دنیا بھر کی جو ہو سکتی ہے تحدیف بھی اس کے اندر یعنی تقریب بھی اس کے اندر ترغیب بھی اس کے اندر ترغیب تو یہ ہے کہ روس مارے گا گھر کی باہر وہ اگر مرتا نہیں تھی تو اس سے کم بھی نہیں تھی وہ ترقی کری جا رہی ہے تقریب کی ہے یہ چیز اگر نہ مانو گے تو کل دیر خانے کے اندر ہو گئے دونوں چیزیں پڑی ہے آج انسان وہاں پتہ ہے قرآن نے کیوں اپنے آپ کے اوپر وہ دبت رکھا دیش نے بُڑان دیکھ لیا کہ نہیں میرے پتا نے یہ کہا ہے یہ کرنا ہے روک دیا نیون ہے عجیبہ نے مان انسان اپنے اوپر کنٹرول ہے یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے اس کو لوڑ لیجیے گا بڑے بڑے انسانوں سے ہی تھا اور انتیس میں آئے سے مہندہ ہو گئے اور بنا تقن چن کا